الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلاة والسلام علیکہ یا رسول الله وعلی علیکہ و اصحابکہ یا حبیب اللہ السلاة والسلام علیکہ یا نبی الله وعلی علیکہ و اصحابکہ یا نور اللہ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مندلی چینل کے ناظرین سلسلہ ہے نغمات رضا اور اس میں الحمدللہ معلومات کی ببارک کلاموں کو سنتے بھی ہیں سمجھنے کی کوشش بھی کرتے ہیں آج جس کا نام سے برکتیں لینی ہیں سبحان اللہ اعلیٰ حضرت نے ہر ہی شعر میں گل کا تذکرہ کیا ہے گلاب کی بات کی ہے مگر بڑے نئے انداز میں گل کی بات کی ہے یہ کس پھول کی بات ہے یہ کس گل کی بات ہے کس حسین کا تذکرہ ہے شاعر عموماً اپنی شاعری میں اپنے محبوب کے لیے گلاب اور گل کی بات تو ضرور کرتے ہیں مگر نعت گوئی میں اس پاکیزہ انداز میں امامش کو محبت نے لفظ گل کا استعمال کیا ہے پوری پورا کلام ہی زمین گل پر آپ نے تحریر کیا ہے سنتے جائیے ایمان بھی تازہ کرتے جائیے بلکہ ہمیں امید ہے کہ اس کلام کو جیسے جیسے ہم سمجھتے جائیں گے گل کی خوشبو سے دل و دباغ بھی معطر ہوتے چلے جائیں گے کیوں کیونکہ یہ کس گل کا تذکرہ ہے سبحان اللہ ذرا سنیے کیا لکھتے ہیں کیا ٹھیک ہو رخ نبوی پر مثال گل پامال جلوائے کفے پا ہے جمال گل پہلے اس کے کچھ مشکل الفاظ کے معنی سمجھ رخ نبی سے مراد یہاں نبی پاکرات اسلام کا مبارک چہرہ مثال گل یعنی پھول کی طرح پامال کہتے تباہال جلوائے کفے پا پاؤں کے تلوے کی چمک حت کہتے کہ یہ کیسے پاسبل ہے کہ ہم گلاب کو نبی پاک کے چہرہ انور کی مثال کے طور پر پیش کریں یہ ٹھیک نہیں ہے یہ کیسے مثال ٹھیک ہو سکتی ہے کیوں فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلات وسلام کے قدموں کے تلووں کی خیرات پر گل اپنے آپ کو فدا کر رہا ہے ساری دنیا کے پھول پیارے آکا کے یعنی مثال دی ہے کہ پامالے جلوا کفے پا ہے جمال گل یعنی جو گل کا جمال ہے پھول کی خوبصورتی ہے نبی پاک کے تلووں کے سامنے وہ سب کچھ قربان ہو جاتا ہے چراغ سورج کے آگے اگر جلایا جائے تو وہ چراغ ہی شرمندہ ہو جاتا ہے تو جب جمال گل میرے آقا علیہ السلط و السلام کے تلووں کو دیکھتا ہے نبی پاک کے تلووں کی خوبصورتی کو دیکھتا ہے تو وہ اپنے جمال کو گویا پامال کر دیتا ہے اسی پر قربان کر دیتا ہے تو نبی پاک کے طلبوں کی مباصلت جب گل سے نہیں ہے وہاں کمپیرزن نہیں کیا جا سکتا تو نبی پاک کے چہرہ انور کی مثال گل سے کیسے دی جا سکتی ہے نبی پاک علیہ سلاط والسلام مبارک ہستی ہیں یہ میرے بیچ اسلامی بھائیو مواہب اللہ دنیا میں ہے کہ شب مہراج نبی پاک علیہ سلاط والسلام جب عرش معلہ سے واپس آئے تو آپ کے پسیرہ مبارک نے زمین کو چھوا تو زمین مسکرائی اور اس کے اس کے مسکرانے سے گلاب کا پھول بن گیا گویا یہ آج گلوں میں گلاب کے پھولوں میں جو خوشبو ہے یہ نبی پاک کے پسینے کی خوشبو ہے تو جو پھول بنا ہی پسینہ ہے سے ہو اس کو چہرہ مستفا سے کیسے تشبیح دی جا سکتی ہے کیا شاندار بات لکھتے ہیں کیا ٹھیک ہو روخے نہ پر مثال گل پامال جلوائے کفے پا ہے جمال گل کیا ٹھیک ہو رے پر مثال گل کیا ٹھیک ہو نبوی پر, پر مثال فاہ جما بامان کف جما اللہ حال اللہ, اللہ،, اللہ. مجھے بھی ڈس لگ بھائی ہوں ویسے تو اعلیٰ حضرت کا ہر شعری موتی کی مانند ہوا کرتا ہے ایمان کو تر و کر دیتا ہے لیکن اگر یہ کہا جائے کہ ابام عشق و محبت اعلیٰ حضرت کی شاعری کے خوبصورت ترین اشعار کون سے ہیں تو اب جس شعر کو ہم سننے جا رہے ہیں یہ نہ صرف اعلیٰ حضرت کی شاعری کا خوبصورت ترین شعروں میں سے اس کا شمار ہوتا ہے بلکہ دنیائے شاعری کے ہم کہہ سکتے ہیں یہ شاہکار اشار میں اس کو ضرور شامل کیا جائے کیا خوبصورت بات لکھتے ہیں جنت ہے ان کے جلوا سے جو آئے بو جنت ہے ان کے جلوہ سے جو آئے رنگ اے گل ہمارے گل سے ہے گل کو سوالے گل مٹی مٹی اسلامی بھائیوں اس شیر کی ذرا خوبصورتی دیکھیے پہلے مصرے کی بات تو ابھی کرتے ہیں لیکن دوسرے مصرے میں آلہ حضرت نے کمال کر دیا ہے اے گل ہمارے گل سے ہے گل کو سوال گل ایک ہی لفظ گل کو چار بار لائے اور چاروں بار اس کا بانا ہی الگ ہے آئیے پہلے ذرا مشکل مانا کا مطلب سمجھتے ہیں یہاں جو بڑا مشکل سے لفظ اس کا مانا ہے متلاشی کسی چیز کا کوئی متلاشی ہو تو کہتے ہیں اس کا جویا ہے اچھا جنت کس کی جویا ہے جنت کس کی متلاشی ہے رنگ و بور سے مراد یہاں کیا ہے خوبصورتی ہے اچھا اب یہاں نبی پاک علی سلاط السلام یعنی اعلیٰ تقریب کہتے ہیں کہ اے حسن والو ذرا سنو جنت جو ہے نا وہ نبی پاک علی سلاط والسلام کے جلووں سے پیارے آکا کے روخ روشن سے متلاشی ہے تلاشی ہے کہ نبی پاک کے جلووں کی خیرات مل جائے تو میرے اندر بھی زینت آ جائے میرے اندر بھی خوبصورتی آ جائے کچھ اسی طرح کی بات مفتی اعظم صاحب نوری اپنے کلام میں لکھتے ہیں نا بہار جا فضا تم ہو نسیم گل ستا تم ہو بہار باغ رضواں تم سے ہے زیب جنا تم ہو یعنی نبی پاک جو ہے وہ جنت کی بھی زینت ہے اللہ اکبر یعنی جنت ساری دنیا سے حسین جگہ ہے لیکن اس کی زینت کی جو وجہ ہے نا وہ نبی پاک کے جلووں کی برکتیں ہیں سبحان اللہ اعلی حضرت نے ایک اور جگہ لکھا نا نہانے میں جو گراتا پانی نبی پاک جب میراج کی شب تشریف لے گئے تھے اور نبی پاک علیہ سرۃ السلام کو گویا دولہ بناتے میں غسل دیا گیا تھا تو اعلیٰ حضرت اپنے تخیول میں کیا بار پیاری بات لکھتے ہیں لکھتے ہیں بچا جو ان کے تلووں کا دھون بنا وہ جنت کا رنگ و روغن جنہوں نے دولا کی پائی اترن وہ پھول گلزار نور کے تھے یعنی الا حضرت کہتے جو نبی پاک کے قدم مبارک کو دھویا گیا تھا نا اور جو پانی بچ گیا تھا تلموں کے دھون سے کہتے وہی دھون جو ہے وہ جنت کا رنگ و روغن بن گیا اللہ اکبر کیا پیار ہے نبی پاک سے اور نبی پاک کی خوبصورتی کا تذکرہ آلہ حضرت کتنے شاندار انداز میں کر رہے ہیں ذرا دوبارہ سمجھیے شیر کو جنت ہے ان کے جلموں سے جو یائے رنگ و بو یعنی جنت نبی پاک کے جلوے سے متلاشی ہے، تمنائی ہے کہ ان کے جلموں کی برکتیں ملے تو میرے اندر زینت آ جائے اور پھر کیا آپ کی پیاری بات کرتے ہیں اے گل اے حسن والو سنو اے گل ہمارے گل سے ہے گل کو سوالے گل پہلے گل سے مراد دنیا کے ان حسین لوگوں کو بتایا جا رہا ہے کہ سنو ہمارے گل سے مراد کہ ہمارے آقا علیہ سرات ہے گل کو سوال گل یعنی جنت جو ہے اس کو بھی خوبصورتی اس کو بھی رانائی اس کو بھی اگر پھول اور رونقیں چاہیے تو نبی پاک کے در کا وہ بھی متلاشی ہے نبی پاک کے در کا وہ بھی بھکاری ہے سبحان اللہ سبحان اللہ ذرا سمجھیے شیر کو اور سنیے اور ایمان تازہ کیجئے کیا لکھتے ہیں جنت ہے ان کے جلوہ سے چو یاے رنگ و بو اے گل ہمارے گل سے ہے گل کو سوالے گل Jannet اسلامی بھائی اگلے شعر کو ذرا سنیے گا لکھتے ہیں ان کے قدم سے سل غالی ہوئی جنا و میرے گل سے ہے جاہو جلال گل سبحان اللہ ہر اللہ اب سل آئے ذرا اس کا مطلب بھی سمجھ دیجیے اس کا مطلب ہے بہت زیادہ قیمت والا سامان اعلیٰ حضرت کی شاعری کہیں کسی حدیث کی طرف اشارہ کرتی ہے کہیں کسی قرآن آیت کی طرف اشارہ ہو رہا ہوتا ہے حدیث میں جنت کو سلائے غالی کہا گیا یعنی بہت قیمتی جگہ ہے بڑا قیمتی اس میں سامان ہے بلکہ جنت کے فضائل میں یہاں تک لکھا گیا کہ نہ کسی آنکھ نے دیکھا نہ کسی کان نے سنا نہ کسی دل کا خیال گزرا ایسی خوبصورت اور اعلیٰ جگہ ہے لیکن اعلیٰ کہتے ہیں یہ اتنا قیمتی اور اتنا آلیشان جو جنت ہے اتنی آلیشان جنت کا ساز و سامان ہے یہ بنا کیسے کہتے ان کے قدم سے سلائے غالی ہوئی جنا یعنی جنا کہتے جنت کو جنا کہتے جنا کہ جنت کو اور یہ جنت کی جمع بھی ہے اور آگے کیا ہے واللہ میرے گل سے ہے جاہو جلال گل واللہ سے مراد اللہ کی قسم جاہو جلال سے مراد مرتبہ و مقام تو اس کا مطلب کیا بنتا ہے کہ ہمارے آقا علی سلاطلام کی قدموں کی برکت ہے کہ نبی پاک کے قدموں کی برکت سے جنت کی قدر و منزلت میں اضافہ ہوا اور ہمارے نبی علیہ سلاط والسلام کے صدقے میں پھول کو عظمت و شان ملی اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں یعنی گل بھی اگر خوبصورت ہے تو نبی پاک ہی کی خیرات ہے جنت بھی سلائے غالی بنی ہے ایک بہت شاندار مقام بنا ہے تو یہ نبی پاک کے قدموں کی شان ہے اور یہ بات ایسے ہی نہیں کر رہے اعلی حضرت کیوں کہ یہ جنت بنی کیوں یہ پھول بنا کیوں بلکہ یہ کائنات کیوں بنی کئی بار ہم نے اپنے سلسلے میں سدی سے کو سنا ہے کہ رب ارشاد فرماتا ہے لولا کلم خلق دنیا اے محبوب میں تجھے نہ بناتا تو یہ دنیا ہی نہ بناتا نہ جنت ہوتی نہ یہ آسمان ہوتا نہ یہ پھول ہوتے نہ یہ باغ ہوتے یہ سب کچھ بنا جن کے سبب ظاہر انہی کی برکتوں سے جنت سے لائے بنی ہے اسی خیال کو اعلیٰ حضرت نے اپنے بہت خوبصورت کلام میں بڑے پیارے انداز بیان کیا لکھتے ہیں زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکا تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے تو اسی خوبصورت بات کو حضرت ان اشار میں کنٹینیو کر رہے ہیں کیا لکھتے ہیں ان کے قدم سے سلائے غالی ہوئی جنا ان کے قدم سے سلائے غالی ہوئی جنا واللہ میرے گل سے ہے جاو جلال گل ان کے قدم سے سلائے غالی ہوئی جنا ان کے قدم سے سل آئے گالی ہوئی جنا واللہ میرے گل سے ہجا ہو جنا خان اللہ خان اللہ بڑی خوبصورت بات کر رہے ہیں لکھتے سنتا ہوں عشق شاہ میں دل ہوگا خوفشاں سنتا ہوں عشق شاہ میں دل ہوگا خوف شاں یا رب یہ مجدہ سچ ہو مبارک ہو فال گل سنتا ہوں عشق شاہ میں دل ہوگا خوفشاں یا رب یہ مجدہ سچ ہو مبارک ہو فال گل یہاں مشکل الفاظ کے پہلے معنی سمجھ دیجیے فشاہ سے مراد کیا ہے خون ٹپکانے والا مجدہ سے مراد خوشخبری اور فال سے مراد پیشن گوئی حضرت کہتے ہیں کہ میں نے سن رکھا ہے کہ نبی پاک علیہ اسلاتو السلام کی محبت جب بہت بڑھ جائے انسان محبت کے ایسے درجے تک پہنچ جائے تو وہاں خون دل سے بھی خون ٹپکتا ہے یعنی دل خون کے آنسور ہوتا ہے عشق کے رسول کے اندر یعنی فنا رسول کے مرتبے پر جب بندہ پہنچ جائے کہتے ہیں اللہ کرے ایسا ہو جائے کہ میرا دل بھی وہ نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے قابل ہو جائے کہ میرا دل بھی نبی پاک کی یاد میں خون بہانے لگے یعنی یہ فنا پھر رسول کی باتیں ہیں اپنے آپ کو کھو جانے والی باتیں ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر ایسا ہو جائے تو کیا ہی بات ہے اور اے پھول تجھے تو مبارک ہو کہ تو, تو کلی سے پھول بنتے وقت یہ سعادت حاصل کر چکا ہے کہ محبوب کی یاد میں تیرے جگر کے کئی ٹکڑے ہو چکے ہیں جب کلی پھول بنتی ہے تو اس کے کئی پیسز ہو جاتے ہیں اللہ اس کو بھی اسی تخیل میں لے رہے ہیں کلی پھول بنتی ہے تو اپنا جگر پارا پارا کر کے نبی پاک کے قدموں پر اچھا کر دیتی ہے کاش میرے ساتھ بھی ایسا ہو جائے کہ میرا دل بھی نبی پاک کی یاد میں فنا ہو جائے اعلیٰ حضرت نے اسی طرح کا خیال اپنے ایک اور کلام میں بھی لکھا نا اور نبی پاک کے در کے کتوں کے لیے لکھا لکھتے ہیں پارائے دل بھی نہ نکلا دل سے تحفے میں رضا ان سدانے کو سے اتنی جان پیاری واہ واہ تو سبحان اللہ بڑی پیاری تمنا ہے اور بڑی ہی خوبصورت انداز میں التجا کی جا رہی ہے اور ایسا ہی یہ خیال اگلے شعر میں بھی اعلیٰ حضرت نے پیش کیا ہے جہاں خون کے آنسوں سے رونے کی التجا کی گئی ہے وہ انشاءاللہ اگلے شعر میں سنیں گے کیا بات کرتے آلہ حضرت سنتا ہوں عشق شاہ میں دل ہوگا خون شام یا رب یہ بجدہ سچ ہو مبارک ہو فال سنتا ہوں اس کے ہو گا خوب پیشان سنتا ہو شاہ میں دل ہو گو پساں یارب یہ مجھ سچ ہو مبارک ہو پا ل ایک طرف تو دل خون کے آنسو روئے دل سے خون نکلے اور نبی پاک پر قربان ہو جائے کہ یہ تمنا ہے اور یہ بات ہر کسی کو سمجھ آنے والی نہیں ہے کہ یہ ایسی تمنا کیوں, کی, کیوں کی جا رہی ہے اصل بات یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت ایک اور تخیل پیش کرتے ہیں اپنے کلام میں لکھتے ہیں نا ایسا گھما دے ان کی ولا میں خدا تو ڈھونڈا کرے پر اپنی خبر کو خبر نہ ہو تو اعلیٰ حضرت تو اپنا سب کچھ نبی یہ پاک علی سلاط اسلام پر فدا کرنا چاہتے تھے اور عشق کی سب سے اعلیٰ منزل پر پہنچنا چاہتے تھے اب آل حضرت یہ شیر ذرا سنیے کہتے میں یاد شاہ میں رہوں انا دل کرے ہوں میں یاد شاہ میں رہوں انا دل کرے ہوں جم ہر اشک لالا فام پہ ہو احتمال گل تھوڑا مشکل ضرور ہے لیکن یقین کریں ون آف دا کے ان اشعار میں سے جس کو سمجھ جائے تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے حالت کیا لکھتے ہیں اب اس کے پہلے انادل کہتے ہیں اندلی بلبل کی جمع اندلی بلبل کو کہتے ہیں اور بلبل کی جمع انادل اچھا ہجوم مانے بھیڑ اشک کہتے ہیں آنسو کو اور لالا فام یعنی سرخ رنگ کے پھول کی طرح اب حالت کہتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلاط اسلام کی یاد میں اتنا رو اتنا رو کہ میرے آسو تو ختم ہو جائے پھر اشک بہنے اشک میں لہو بہے خون نکلے جب خون نکلے گا تو کیا ہوگا کہتے میں یاد ہے شہ میں رو انا دل کرے ہجوم بلبلے میرے گرد آ جائیں میرے گرد ہجوم کریں یاد رہے بلبل گلاب کی طرف جاتی ہیں کہتے ہر اشک کے لالا فارم پہ ہر لال ہر خون کے اشک کے قطرے پر احتمال کہتے خیال ہونا کسی چیز کا گمان ہونا ان بلبلوں کو لگے کہ یہاں تو پھول برس رہے ہیں یہاں تو گلاب نکل رہے ہیں اور بلبلے ہجوم کر دیں کہ اتنے سارے گلاب کہاں سے نکل رہے ہیں دراصل وہ گلاب نہیں ہوں گے تو نبی پاک علی اسلام کی یاد میں بہائے وہ آنسو ہیں جو بہ بہ کر اب خون کا درجہ حاصل کر چکے ہیں اٹس امیزنگ ذرا غور کیجیے دوبارہ سمجھیے میں یاد شاہ میں رہوں ایسے نہیں دنیا کے غم میں نہیں نبی پاک کی یاد میں روں لیکن ایسا رو کہ بلبلے میرے گر کٹھی ہو جائے وجہ کیا ہو ہر اشک لالا فام پہ ہو احتمال گل وہ یہ امیجن کریں وہ یہ سمجھیں کہ یہاں تو بہت سارے گلاب ٹپک رہے ہیں اللہ اکبر یہ ہوتا ہے عاشق اور یہ ہوتی ہے اس کی تمنا رسنیے شیر کو میں یادے شاہ میں رو مح... دل کرے ہجوم ہر اشک لالا فام پہ ہو احتمال گل میں یاد شاہ میں روادل کرے ہو انا دل کرے ہوجو ہر رش کلا لان پہ ہو تمال برے گلام اللہ خان اللہ حضرت نے شیر میں کہیں بلبل کی بات کی ہے کہیں گل کی بات کی ہے کہیں پھول کی بات کی ہے کہیں کلی کی بات کی ہے مگر ہر بات نرالی اور انوکھی اور بہت سارے میسجز کے ساتھ کی ہے اب یہ میسج ذرا سنیے گا یہ پیغام سنیے گا بلبل یہ کیا کہا میں کہاں فصل گل کہاں امید رکھ کے عام ہے جو دو نوال گل اب یہاں بلبل کسے کہا گیا ہے ذرا سمجھیے گا ویلے شیر کے مشکل مانا سمجھ لیں جو و نوال کہتے ہیں لطف و کرم کو فصل گل کہتے ہیں بہار کے موسم اور جودو نوال کہتے ہیں لطف و کرم کو ہر حضرت گویا ہمیں بھی دلاسہ دے رہے ہیں کہ یہ تم نے کیا کہا کہ میں کہاں اور نبی پاک کا در کہاں یعنی فصل گل کہاں فصل گل سے مراد بہار کا موسم کس کی عاشق کے لیے بہار کا موسم کون سا ہوتا ہے کہ مدینہ پاک کی حاضری ہو جائے تو کبھی کبھی انسان کہتا میں کدھر مدینہ کدھر میں کیسے پہنچوں گا کہتے نہیں, نہیں یہ مت کہو یہ مت سوچو کیوں امید رکھ کے عام ہے جودو نوالے گل اب اس گل سے مراد میرے آکا ہیں یاد رکھو نبی پاک کا لطف و کرم بڑا عام ہے جب کرم ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں جنہیں بلایا ہے مستفا نے وہی مدینے کو جا رہے ہیں دنیا بھر کے عاشقوں کو بلبل بل کہہ کر گویا یاد دہانی کرائیے کہ دیکھو کبھی مایوس مت ہونا پکارے جانا التجا کرتے رہنا یہ بت سوچنا کہ میرے پاس تو کچھ نہیں ہے آقا بلائیں گے شاعر لکھتے ہیں نا کہاں کا منصب کہاں کی دولت قسم خدا کی ہے یہ حقیقت جنہیں بلایا ہے مستفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے ہم کیوں امید چھوڑ دے آزرت ایک اور کلاب کے مکتے میں ہمیں سمجھا رہے ہیں اور امید کیسی دلا رہے ہیں لکھتے ہیں اے رضا سب چلے مدینے کو میں نہ جاؤں ارے خدا نہ کرے تو ہمیشہ امید باندھے رہیے کبھی اس امید کو نہ توڑیے بلکہ مزید بڑھائیے کیا لکھتے ہیں بل, بل یہ کیا کہا میں کہاں فصل گل کہاں امید رکھ کے عام ہے جودو دو گل بل بل یہ کیا کہا میں کہاں فصلیں گل کہاں بلبل یہ کیا کہا میں کہاں فصلیں گل کہاں امید رکھ کے آن ہے جودو گل گل امید امید رکھ کے ہے جودو نوالِ گل سبحان اللہ سبحان اللہ اگلا شعر ذرا سنیے گا بڑی خوبصورت تمنا ہے یا رب ہرا بھرا رہے داغے جگر کا باغ ہر ماں مہے بہار ہو ہر سال سالے گل سبحان اللہ سبحان اللہ ذرا سمجھیے شعر کو میرے بیٹھے اسلامی بھائیوں اب یہاں عالی حضرت جو مشکل الفاظ ہے پہلے اس کو سمجھ لیں داغ جگر کلیجے کا داغ داغ جگر جگر میں اس داغ کو کون اچھا سمجھتا ہے لیکن چونکہ یہ محبت کا داغ ہے یہ یاد رسول کا درد ہے میرے دل کو درد الفت وہ سکون دے الہی میری بے قراریوں کو نہ کبھی قرار آئے جو محبت رسول کا درد ہے لوگ اس درد کو چاہتے کہ درد باقی رہے یہ زخم ہے طئےبہ کا یہ سب کو نہیں ملتا کوشش نہ کرے کوئی اس زخم کو سینے کی تو یہ زخم تو اچھا ہے یہ درد بھی اچھا ہے یہ داغ جگر بھی اچھا ہے اللہ غنی اچھا اب داغے جگر آپ نے سمجھ لیا اب ماہ سے مراد ماہ سے مراد یہ ماہ کا مہینے کا مخفف ہے سال گل یعنی پھولوں کا سال اب اللہ حضرت اس شیر میں کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہتے ہیں یا اللہ و جل تیرے دربار میں میری التجا ہے کہ محبت کا جو داغ میرے دل پر لگا ہوا ہے جو محبت کی یاد ہے سرکار علی صاحب کی محبت میں عشق میں جو درد میں نے پالا ہے یا اللہ یہ ہرا بھرا رہے یہ گلشن ہر وقت ترو تازہ ہوتا رہے سر و شاداب رہے اس کو خزاں کا جھونکہ نہ دیکھنا ملے ایسا نہ ہو کہ جو دل سرکار علیہ السلاط اسلام کے عشق میں ڈوبا ہوا ہے ان کے درد میں تڑپتا ہے یہ دنیا کے غموں میں اور دنیا کی رنگینیوں کی طرف چلا جائے بس میرا دل نبی کی یاد میں ہی تڑپتا رہے اور یہ ذوق بڑھتا رہے اعلی حضرت نے ایک اور شعر میں تمنا کی ہے نا جان ہے عشق مستفیٰ روز فضو کرے خدا جس کو درد کا مزہ نازے دبا اٹھائے کیوں یہ بات آسان نہیں ہے سمجھنا درد کا مزہ کس کو ہوتا ہے है? درد ہوتے ہی ہم دوا کی تلاش کرتے ہیں مگر اعلیٰ حضرت کہتے ہیں جس کو ہو درد کا مزہ ارے یہ درد ہی اتنا مزے کا ہے تو پھر دوا کی طرف میں منہ کیوں اٹھاؤں میں دوا کی طرف کیوں توجہ کروں یہاں بھی یہی بات یہی تمنا یا رب ہرا بھرا رہے باغ جگر کا داغ یا رب ہرا بھرا رہے داغے جگر کا باغ ہر ماہ مہے بہار ہو ہر سال سالے گل اب اس کے اگلے مصرے کا مطلب کیا بنا وہ کہتے ہیں کہ جو میرا ہر مہینہ ہے نا اس ہر مہینہ بہار کا ہو اور ہر سال پھول کا سال ہو یعنی مدینہ منورہ کی تڑپ میں میرے آقا کی تڑپ میں کبھی خزانہ آئے یہ بہار ہی رہے یہ بڑھتا ہی رہے یہ ذوق اوپر ہی جاتا رہے اسی طرح کا خیال میرے شیخ طریقت امیر علیہ سنت نے بھی اپنے کلام میں لکھا نا ذوق بڑھتا رہے اشک بہتے رہے مسترب قلب اور چشم تر چاہیے آشکانے نبی کے ہے دل کی سدا سبز گمبد کے سائے میں گھر چاہیے بہت خوبصورت تمنا ہے آئی ہم مل کر امام عشق کو محبت کے پیچھے پیچھے اللہ کی بارگاہ میں تمنا کرنے میں شامل ہو جاتے ہیں کیا لکھتے ہیں یا رب ہرا بھرا رہے یا رب ہرا بھرا رہے داغے جگر کا باغ ہر ماں مہ بہار ہو ہر سال سالے گل یا رب ہر سال سال ہر بہار بول سبحان اللہ ایک ہی شیر میں کتنی مبارک ہستیوں کا تذکرہ کتنے پیارے انداز میں آلہ حضرت نے کیا ہے ذرا سنیے اور ایمان تازہ کیجئے لکھتے ہیں شخ ادھر نثار غنیو علی ادھر شیخین ادھر نثار غنیوں علی ادھر غنچا ہے بلبلوں کا یمینو شمال گل اللہ اکبر ذرا سمجھتے ہیں شیر کو شیخین کہتے صدیق رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ان دونوں حضرات کا جب بھی تذکرہ ہوگا تو شیخین کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے اور غنی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعت علی, علی کرم اللہ تعالی کریم کا یہاں پر ذکر ہے اچھا اگلا اگلے جو مشکل الفاظ ہے گنچا کہتے کلی کو یمین کہتے ہیں دایاں شمال کہتے مایاں کس <سلام> طرح کمپیر کیا ہے اعلیٰ حضرت امام علیہ وسلمت یہ لکھتے ہیں کہ ذرا دیکھو تو وہ منظر کیسا ہے کہ نبی پاک علیہ سرت اسلام کی جو مجلس تھی اس کا منظر کیسا سہانا تھا کہتے ادھر صدیق کو فاروق قربان ہونے کے لیے کھڑے ہیں ادھر حضرت عثمان و علی قدم اللہ تعالیٰ کریم نثار ہونے کے منتظر ہیں گویا پھول کے گرد بلبلوں کا حجوب ہے یمین و شمال دائیں بائیں جو ہیں پھول پول کے گرد بلبلے نثار ہونے کے لیے موجود ہیں ذرا غور کیجئے میرے پیچھے اسلامی بھائیوں یہ وہی انداز ہے جو ایک شاعر نے اپنایا سمت اسمت عمر صدیق ادھر عثمان ادھر ان جگمگ جگمگ تاروں میں مہتاب کا عالم کیا ہوگا تو نبی پاک علیہ سرات اسلام کے ان مبارک صحابۂ کرام اور خلفائے راشدین کا تذکرہ کتنے پیارے انداز میں آلہ حضرت نے کیا لکھتے ہیں شیخ ادھر نثار غنیوں علی ادھر بنچا ہے بلبلوں کا یمین و شمال گل شیخین دین نسار غنیوں علی دھے شیخین دھن نسار غنیوں علی دھے گن ہے بلبلوں بلو بل بلو کا یم مینو اللہ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی الحمد للہ وقت ہوا ہے اترے کلام کا سبحان اللہ اعلیٰ حضرت کا مقتہ کمال کا شعر ہوا کرتا ہے پورے کلام کی سمجھے جان ہوا کرتا ہے اور یہ شعر تو واقعی جتنی بار سنے جتنی بار پڑھیں بلکہ میں ایک اور بات کرنا چاہوں گا کہ الحمدللہ پچھلے دنوں جب حسنین کریمین بے خصوص امام حسین نبی اللہ عنہ کے روزے پر حاضری ہوئی تو یہ شعر بہت بار یاد آیا کیا بات کی علاد رت اور یہ حدیث پاک کی طرف کیا شاندار اشارہ ہے کہتے ان دو کا صدقہ جن کو کہا میرے پھول ہیں ان دو کا صدقہ جن کو کہا میرے پھول ہیں کیجے رضا کو حشر میں خندہ مثالیں گنی اللہ پہلے ذرا مشکل الفاظ کے معنی سمجھ لے ایمان تازہ ہو جائے گا اس شعر کے بارے میں صدقہ سے مراد کیا ہے تو فیل اور حشر سے مراد یقین میدان قیامت ہے خندہ کس کو کہتے ہیں مسکراتا ہوا اور مثال گل یعنی گل کی طرح پھول کی طرح اللہ حضرت کیا کہتے ہیں یا رسول اللہ اب یہ حدیث پاک یاد رکھیے گا نبی پاک علی اسلام فرماتے ہیں جس کا مضمون ہے کہ حسنین امام حسن اور حضرت امام حسین یہ میرے دو پھول ہیں جنتی پھول میرے نے قرار دیا اور صرف فرمایا نہیں بلکہ انہیں سونگا بھی کرتے تھے اتنی محبت تھی کہ انہیں پھولوں کی طرح سونگا کرتے تھے مہارا کہتے آقا ان دو کا صدقہ نام نہیں لیا مگر بات پوری کر لی اچھا بات بھی چونکہ پورا کلامی گل پر ہے پورا کلامی پھولوں پر ہے پورا کلامی باغ پر ہے تو حدیث کے وہ الفاظ لے آئے کہ جن دو کو نبی پاک نے اپنا پھول فرمایا بلد تو گل کی بات کی تو ان پھولوں کا تثیرہ کیوں نہ ہو کہتے آخا ان دو کا صدقہ آپ کے دباسے ہیں ان دو کا صدقہ جن کو آپ نے کہا کہ یہ میرے پھول ہیں آپ کے پھول ہیں حدیث پاک میں نبی پاک علیہ صاحب اسلام نے ارشاد فرمایا حسن و حسین میرے دنیا میں دو پھول ہیں اور ایک اور روایت میں آیا کہ نبی پاک علیہ سلاد اسلام ان شہزادوں کو سونگ رہے تھے عرض کیا گیا حضور ہم تو اپنے بچوں کو چومتے ہیں اور آپ اتنے سونگ رہے ہیں تو آقا علیہ سلاحت اسلام نے فرمایا یہ دونوں میرے پھول ہیں اور پھول چومے نہیں سونگے جاتے ہیں اللہ اکبر اعلی حضرت نے انہی روایتوں کی طرف کتنے پیارے انداز میں اشارہ کیا ہے کہ میں ان کا واسطہ پیش کروں اب آگے کیا کہتے ہیں رضا کو حشر میں خندہ مثالے گل کہتے ہیں قیامت کا دن ہوگا لوگ اپنے آمال کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہوں گے اور جس کے گنا جتنے زیادہ وہ اتنا غمگین ہوگا لوگ رو رہے ہوں گے چیخے مار رہے ہوں گے کہتے ہیں آقا کرم کر دیں مجھے بھی مثال گل کر دیں اب یہاں گل سے مراد کچھ اور اس کا معنی یہ بھی بنتا ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کسی کے کاندھے پر کوئی بوجھ نہ ہو تو کہتے یار بالکل پھول سا ہے یہ تو بندہ کہتے ہیں آج میں بالکل ریلیکس ہوں پھول کی طرف فیل کر رہا ہوں کیوں مجھ پر کوئی برڈن نہیں آئی ایم فیلنگ ویریو ایزی یہاں حضرت کہتے ہیں کہ قیامت کے دن جب لوگوں کے کاندھے جھکے ہوئے ہوں گے امال کا بڑا بوجھ ہوگا رضا پر ایسی نگاہ کر دی اپنے نوازوں کے صدقے کہ میں بھی خندہ ہو جاؤں مسکراتا ہوا ایسا ہو جاؤں کہ پھول کی طرح ہلکا ہو جاؤں کوئی امال کا بوجھ نہ ہو کوئی گناہوں کا برڈن نہ ہو حضرت ایک اور جگہ آقا سے اسی بوجھ کو ہٹانے کی التجا کرتے نا ٹوٹی جاتی ہے پیٹ میری للہ یہ بوجھ اتار آکا آکا سوارا غم ہو گئے بے شمار آکا تو اسی خوبصورت بات کو بڑا پیارا وسیلہ ہے کچھ نوازوں کا صدقہ ہو در پہ آیا ہوں بن کے سوالی نواسوں کا صدقہ کس انداز سے مانگا جا رہا ہے لکھتے ہیں ان دو کا صدقہ جن کو کہا میرے پھول ہیں کیجے رضا کو حشر میں خندام مثالے گل دو کا صدقہ جن کو کہا میرے پھول ہیں کا دل کو کہاں میرے پھول ہے کیجے رضا کو حشیر میں خندہ مثال پل کا کیجے جے رضا کو حشیر میں خندہ مثال میرے اسلامی بھائی آپ نے یہ خوبصورت کلام سنا کیا بات ہے میرے رضا کی انشاءاللہ شاء نغمات رضا سلسلے میں مزید کلام اعلیٰ حضرت سنتے رہیں گے سمجھتے رہیں گے اور انشاءاللہ اپنے دلوں میں اعلیٰ حضرت کی محبت کو آگے بڑھاتے رہیں گے اللہ کریم ہم سب کو نبی پاک علیہ و اسلام سے سچی محبت عطا فرمائے مدنی چینل دیکھتے رہیے الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم